صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے کچھ مسائل سمجھائے ہیں فرمایا والدہ مسلس اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا ہے علم اور ہدایت دے کر اس کی مثال بارش کی سی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بارش کیسی ہے جہاں پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونا اللہ ربرعزت کا مبعوث ہونا بہت ہی بڑی بات ہے جس کا معنی یہ ہے اصل جو فریضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسی شخصیت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے تم خود کسی کو اپنے طور پر منتخب کر لو کہ میں نے فلاں کی پیروی کرنی ہے جب فلاں کے دامن کو تھامنا ہے تو اس کی پیروی اللہ تعالیٰ کی اتائت شمار نہیں ہوگی کیونکہ جسے تم نے منتخب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مروس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا نہیں کیا تم نے اپنے طور پر اس کا چناؤ کیا ہے چاہے تمہاری نگاہوں میں وہ شخصیت کتنی ہی عدیم شان ہو کتنی ہی بڑی ہو مگر یہاں دو باتیں ہیں ایک وہ شخصیت جس کو تم نے چنا ہے دوسری وہ شخصیت جس کو اللہ تعالی نے چنا ہے اتنا سا فرق تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اپنی مرضی کی شخصیت کو چن کر اللہ تعالی سے محاذ کرتے ہو اللہ تعالی کے مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہو یہ جملہ ماسالو ماں باسانی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا ہے مقروض فرمایا ہے بڑا ہی قابل غور جملہ ہے جو ایک تفکر کی اور تدبر کی دعوت دیتا ہے یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت ہے رسول کا معنی یہ ہے کہ ایک رابط جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ماں بین ایک ایسا رابط جو جوڑتا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاتا ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کو کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے اور مہادارائی کے مترادف ہے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے علم اور ہدایت دے کر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو کچھ لائے ہیں اس کے دو نام ہیں ایک العلم وہ حقیقی علم ہے ادراک اور شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اسے آپ نے علم کا نام دیا ہے اور یہ حقیقی علم ہے دنیا کے علوم کو بھی علم کہا جاتا ہے مگر جو علم کی حقیقت ہے وہ صرف منطبق نہیں ہوتی اصل علم وہ ہے جو بندے کی معاد کو اور عاقبت کو سنوار دے جس کا نفع مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہو اور یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ رسول اللہ تصل مبعوث ہوئے جو علم دو مساجر کے ساتھ عطا ہوا ہے وہ انض اللہ علیہ الکتاب الحکم اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت بھی قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں حسان ابن عصیٰ کا قول ہے کہ کان کان جب سن خان قرآن حمیز جیسے نبی علیہ السلام پر قرآن لے کر آیا کرتے تھے ویسی سنت بھی لے کر آیا کرتے تھے یہ قرآن و حدیث کو نبی علیہ السلام نے علم کہا ہے اور یہ حقیقی علم ہے حقیقی علم وہی ہے جو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے جس علم کے ذریعے انسان کو قلبی جلا حاصل ہو جائے جس علم کو پڑھ کر بندے کے دل میں تقوی اور خشیت سماج جائے وہ حقیقی علم جس کا دوسرا نام الہدا ہدایت ہدایت کا معنی دین کی ہدایت ایسی ہدایت جو بندے کو اصل ہدف تک پہنچا دے اصل ہدف اللہ تعالی کی شریعت کا فہم اور اس کا قبول ہے یہ بندہ پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے اور قبول بھی کر لے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قبول نہیں کرتے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے تو پڑھنا بھی سمجھنا بھی اور قبول کرنا بھی یہ ہدایت ہے فرمایا کہ یہ سارا علم ہے اور ہدایت ہے اس کی مثال بارش کی ہے یہ شریعت بارش ہے اللہ تعالیٰ کی وہی بارش ہے بارش کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں بارش پاکیزگی کی علامت ہے نظافت اور صفائی کا ذریعہ اور باعث ہے بارش چیزوں کو گھو ڈالتی ہے اور اس کے محل کو چیل کو کثافت کو زائل کر دیتی ہے اور اجلا ہونے کا سبب بن جاتی ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کی بحثت کے قبل کئی بار دھویا گیا زمزم کے پانی سے اور بارش کے پانی سے دونوں پانی انتہائی پاک ہیں اور بڑی تطہیر اور صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں نوین اسلام کی معروف دعا جو دعائیں استخا کہلاتی ہے نماز شروع کرنے کی دعا بہت سی دعائیں ہیں ان میں سے اللہ باحد بینی و بینا بین المشرق المغرب یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بعد اور دوری پیدا فرما دے جیسے دونوں مشرق کو مغرب سے دور کر دیا جتنی دوری مشرق اور مغرب کے ماں بہن ہے اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان پیدا فرما دے اللہ نقطے نی مینا خسایا کما یو نقد فوب الب یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا محلوں کو چیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اللہ مقصد نے مجھے فتیا بل مائی اے اللہ مجھے گناہوں سے دھو ڈال اور وہ دھونا پانی کے ساتھ ہو برف کے ساتھ ہو جو آسمان سے گرتی ہے اور اولوں کے ساتھ جس کو آپ زالہ باری کہتے ہیں بارش کا پانی اور یہ برف جو آسمان سے گرتی ہے اور یہ اولے یہ سب کے سب تطہیر صفائی اور نظافت کا ذریعہ بنتے ہیں فرمایا کہ میری وحی جو ہے جو میرا علم ہے اس کی مثال اسی پانی جیسی ہے جیسے آسمان کا پانی برستا ہے تو زمین شاداب اور معطر ہو جاتی ہے دھل جاتی ہے اس میں نکھار آ جاتا ہے اجلا فن نمایاں ہو جاتا ہے اسی طرح یہ وحی قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کا علم بارش جیسا ہے زمین مردہ ہوتی ہے اور خشکی اور قحد کا مندر پیش کر رہی ہوتی اور زمین اپنے ہاتھ وہ یا آسمانوں کی طرف دراز کرتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے تاکہ خشکی دور ہو قہ سالی دور ہو اور جو ایک مردنی کی کیفیت ہے وہ زائل ہو زندگی کے آسار نمایاں ہو اور ہر طرف حیات ہی حیات پیدا ہو جائے یہ زمین کی طلب ہوتی ہے پھر آسمانوں سے پانی برستا ہے اور زمین کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے حیات پیدا ہوتی ہے اور جو ایک مردہ کیفیت ہوتی ہے اس کا اضالہ ہو جاتا ہے تو عین جب زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے آسمانوں سے پانی برستا ہے اور یہ مثال اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہے جب واقعات دل مردہ ہو جائے عقیدے اور ایمان کی دولت سے ایک تحت کی کیفیت بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر اس کی وحی بارش بن کر برستی ہے جب پیارے پیغمبر کی برست عمل میں آئی واقعات ان سارے دنوں میں ایک پیاس تھی دل مردہ تھے حیات چاہیے تھی زندگی چاہیے تھی اس تحت سالی کا خاتمہ چاہیے تھا قبیر اسلام کے حدیث ہے کہ آرب ہوں آجم و ہوں اللہ بقایا عہد الکتاب اللہ رب العزت نے تمام زمین والوں کو دیکھا عربوں کو عجموں کو اہل مشرق کو اہل مغرب کو اہل شمال و جنوب کو دیکھا نبی اسلام کی بے سے قبل اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکا اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کر ناراض ہی ہوا سب کی حالت ایسی تھی دل مردہ ہو چکے تھے ہر طرف شرک و بدعت کا راج تھا معاشیتیں عروج پر تھیں میں ایک پیاسی زمین کی طرح یہ پیاسے دل جو ہیں کسی بارش کے محتاج تھے علم کی بارش کی ہدایت کی بارش کے اس نور کے جس سے تاریکیاں چھٹ جائیں فرمایا کہ سارا جو سلسلہ ہے میرا علم کا ہدایت کا یہ بارش جیسا ہے عیسا علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور چھ سو سال تک یہ بارش موقوف رہی بارش کا سلسلہ برقطر رہا اور ایک عجیب تاریخی کا راج تھا ہدایت کے تعلق سے تہ چالی کی کیفیت تھی دل مردہ ہو چکے تھے شرک و بدعت کا راج تھا اور واقع ت ان دلوں کو بارش کی ضرورت تھی پھر بارش برسے اللہ تعالیٰ چاہتا زمین والوں کو اپنے اہداب کے ذریعے تحس نحض کر دیتے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی گناہوں کا پھیل جانا اور شرک و بیدت کی تشہیر اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کو دعوت دیتے ہیں عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی مگر خالق کائنات اپنے بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ رحمت کی صورت میں کرتا صابقت رحمت آزادی حدیث قلسی میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے رحمت کا معاملہ پہلے ہے اور غذب کا معاملہ بعد میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو تباہی کے دھارے پر کھڑی تھی اپنی رحمت کے معاملے سے محدود فرمایا ہے اور نبی کی بے عمل میں آگے اس پیاسی زمین کو بارش کے نزول کی طرح پیاسے دلوں سے گمراہی دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی اور یہ علم بارش کی طرح برسا تو یہ سارے سلسلے کو نبی علیہ السلام نے بارش سے تعبیر فرمایا کہ جیسے گردہ زمین کو پانی کی طلب ہوتی ہے اس طرح مردہ دلوں کو اس علم اور وحی کی طلب ہوتی ہے بارش برستی ہے تو زمین کی مردنی ختم ہو جاتی ہے اور یہ علم اور یہ ہدایت اور وحی دلوں کا زنگ اتارتی ہے اور مردہ دلوں کو جلا بخشتی ہے حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور ایک شادابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نبیر اسلام نے آگے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جیسا کہ آسمان کی بارش جب برستی ہے تو تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں بارش تو برستی ہے ہر جگہ گرتی ہے برستی ہے لیکن ہر زمین بارش کے پانی کو قبول نہیں کرتی ہر زمین میں جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی تین قسم کی زمینیں بارش کے تعلق سے بنتی ہیں پہلی زمین ارض النقیت بڑی پاکیزہ عمدہ نرم اور صاف ستھری زمین وہ زمین نرم ہوتی ہے اور بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اس پانی کو جذب کر لیتی ہے تو ام بتا اور پھر وہ گھاس اگاتی ہے پودے اگاتی ہے فصلیں اگاتی ہے یہ زمین کی ایک قسم ہے جو بارش کا پانی پیتی ہے اور اناج گھاس اور فصلوں وغیرہ کے ذریعے خوشحالی کا پیغام بن جاتی ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے زمین خود بھی سیراب ہوتی ہے اور سیراب ہونے کے بعد ایک نتیجہ اور سمرہ لوگوں کو دیتی ہے فصلوں کے ذریعے جانوروں کے چارے کے ذریعے باغات کے ذریعے اور بے تحاشا دولتوں اور شربتوں کے ذریعے وہ پانی جذب کر کے زمین خزانے ابلتی ہے اور قو کی معیشت سدھر جاتی ہے یہ بارش کا اور زمین کا تعلق کہ بارش نے برس کر نرم زمین کو سیراب کر دیا اور وہ زمین اناج اگانے کے قابل ہو گئی خود بھی پانی پیا اور سیراب ہوئی اور اس پانی کے ذریعے لوگوں کو بھی نفع پہنچایا اپنی فصلوں اور پودوں کے ذریعے یہی معاملہ چند لوگوں کا ہے جو وہی اور اللہ کے علم کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں ان کے دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور اس علم کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے علم اندر سما جاتا ہے اور زبانوں کے ذریعے پھر علم کے موتی بکھرتے ہیں اور لوگ فیض یاب ہوتے ہیں لوگوں کو نفع پہنچتا ہے یہ اس عمدہ اور پاکیزہ زمین کے مانند ہیں جن کے دلوں کی زمین واقع تھا انتہائی نرم رقیق اور انتہائی فضا ہوتی ہے جو پوری طرح علم کو سمیٹ لیتی ہے بارش کے پانی کی طرح یہ زمین ہمیشہ حق قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے نبیر اسلام کے حدیث ہے کہ ان اب عہد النا القلب القاص اللہ تعالی کے نزدیک سب سے برا انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے دور انسان وہ ہے جس کے دل کی زمین سخت نرم اور سخت زمین کا فرق علم سے اجاگر ہوتا ہے جو دل علم کو قبول کر لے جزم کر لے علم کو سمیٹ لے اپنے اندر سما لے وہ اس عمدہ زمین کی مانند ہے جو بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے پھر وہ پانی زمین میں داخل ہو کر زمین کو شاداب کر کے ایک اضافی فائدے کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ زمین خزانے اگلتی ہے سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے جانوروں کے چارے کے ذریعے اسی طرح جس بندے کی نرم دل کی زمین اللہ تعالی کی رہی کو جذب کر لیتی ہے پھر وہ زمین کے خزانے اگلتی ہے علم و حکمت کی موتی کتاب و سنت کی بارش جس سے اوروں کے دل بھی شاداب ہو جاتے ہیں اور ایک خلق کے کثیر اس نرم اور عمدہ زمین سے استفادہ کرتی پیارے کے عمبر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہ اصلوں کو بالکل نسبل ہوا لکھا سبئی تو بہی نفسق او انضل تو بھی کتاب او, من خلقك او به في علم تحدم الخل اب به اثر علم نہیں بے ان تجعل القرآن ربی خلبی یا اللہ کچھ میرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اب تک جو انبیاء تو نے بھیجے اور ان انبیاء کو اپنے جن جن ناموں کی آگاہی دی ان سب کا واسطہ جو نام اب تک میرے خزانہ غیب میں ہیں اور وہ بہت ہیں ان کا بھی واسطہ ایک تمنا اور درخواست پوری کر دے اور وہ یہ ہے انتجع عید القرآن اور بھی قلب کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش گڑا دے میرا دل دل کی زمین اس بارش کو قبول کرنے کے قابل ہو جذب کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو اس کو ٹکرائے نہ اپنے اندر سمو لے اس لور سے بھر جائے تیرے سارے ناموں کا واسطہ یہ جو علم اور ہدایت ہے قرآن و حدیث ہے انہیں میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بناتے موسم بہار کی تھوڑی سی بارش بھی زمین کو معطر کر جاتی ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے کلخلا خل اٹھتی ہے اور شاداب ہو جاتی ہے یہ وہیں کی بارش اسی طور میرے دل کو معطر کر دے شاداب کر دے میرے دل کی زمین ہری بھری ہو جائے یہ نبیر اسلام کی درخواست در حقیقت یہ تعلیم ہے آپ کی امت کے لیے کہ کتاب و سنت کے نور اور اس مسلسل بارش سے اپنے دلوں کی زمینوں کو شاداب کر لوں یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جن کا تعلق اس طرح خالق کائنات کی وحی سے جڑ جاتا ہے یہ وہی جو حیات کا پیغام ہے باقیات ہے ان دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے حیات کا باعث بنتی ہے اور یہ دل اکیلے نہیں بلکہ پھر یہ بارش علم اور نور کی بارش زبان کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور ایک ہلکے کثیر کو موتر کر دیتی ہے شاداب کر دیتی ہے بعض اوقات یہ تعداد لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے بڑے عمدہ لوگ ہیں اللہ کی وحی کو پڑھتے ہیں اللہ کی وحی کو سنتے ہیں امام بخی رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی اس پر باپ قائم کیا باب و فضلے مد علیم و علامہ جو بندہ علم حاصل کرے اور آگے علم کی تعلیم دے اس کی کیا فضیلت ہے اسے رسول اللہ وسلم نے آسمان سے برسنے والی بارش کے تعلق سے ایک ایسی زمین قرار دیا ہے جو بڑی نرم ہوتی ہے اور جو آسمان کی بارش کے لیے پیاسی ہوتی ہے اور بارش برس, برس پر واقع اس کی پیاس دور کر دیتی ہے اور وہ زمین پانی جذب کر کے انگوریاں درخت سبزیاں اور پھل پیدا کرتی ہے جس سے پھل کے کثیر کو فائدہ ہوتا ہے مویشی بھی سیراب ہوتے ہیں تو ایسے لوگ یقیناً اس نفع بخش زمین کی مانند ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں نصیحت قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اور اس حیات کو زندگی میں قبول کرتے ہیں یا یوحدین امرس عجیب و دلّاہ بجال اذا دعاکم لما یا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ فوراً بیک ہو جب بھی تمہیں بلائیں یہ بات یاد رکھو ان کا بلانا ان کی دعوت لما یو تمہاری زندگی کا باعث ہے اللہ اور کے رسول کی ہر دعوت ہر امر پر لبیک کہنا تمہاری حیات کا باعث ہے زندگی کا باعث ہے یہ ایک تعلق ہے بعض لوگوں کا رب اعلیٰ کی بہی کے ساتھ دوسری قسم زمین کی فرمایا کہ انمہ اجادب دوسری وہ زمین ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مگر زمین میں گڑے ہوتے ہیں ہموار نہیں ہوتی پانی برستا ہے ان گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے وہ زمین خود تو نہیں پیتی کیونکہ سخت ہے خود سیراب نہیں ہوتی مگر پانی کو روک لیا بعد میں لوگ آئے اور جمع پانی دیکھا ایک حوص کی شکل بن چکی ہے تو لوگ وہ پانی پیتے ہیں مویشیوں کو سیلاب کرتے ہیں اور اس پانی کو اپنے کھیتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں شارے بو و سکو و زراع خود بھی پی کر سیراب ہوتے ہیں مویشیوں کو پہلاتے ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ زمین خود کو نفع نہ پا سکی لیکن لوگوں کو نفع دے گئی یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کا علم کے ساتھ تعلق تو ہے مگر خود عمل کی قوت سے بالکل محروم ہے خود نصیحت قبول کرنے کا ان میں جذبہ نہیں ہے علم کا شوق ہے علماء کے فائد سننے کا شوق ہے سن سن کر ایک بڑا ذخیرہ علم کا اپنے اندر سمو لیتے ہیں مگر خود مستفید نہیں ہوتے ان کی روح پیاسی رہتی ہے خود اس پانی سے مستفید نہیں ہوتے لیکن پانی اپنے گڑوں میں روک کر لوگوں کی منفعت کا باعث ضرور ہوتے ہیں کچھ لوگ واقعات اور ان کے دل جو ایسے گڑوں کی مانے ہیں جن میں علم تو موجود ہے مگر ان کے اپنے اندر اس علم کو سگو لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی خراب ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہاں لوگ ان سے کسی نہ کسی طور علم لے لیتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کو چراغ اندھیرا کہا جاتا ہے کہ علم کے خزانے تو موجود ہیں مگر خود مستفید نہیں ہوتے خود نصیحت سے دور ہیں لیکن کسی نہ کسی طور لوگوں کی منفعت کا ذریعہ بنتے ہیں اور لوگ اس جمع شدہ علم سے مستفید ہوتے ہیں اس پانی کی طرح جو گڑوں میں محفوظ ہیں کیونکہ گڑے سخت ہیں اور پانی جزم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے لیکن کسی نہ کسی طور لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی جو چٹیل میدانوں کی مانے ہیں زمین پتھریلی اور سخت ہے اور نہ پانی وہاں ٹھہرتا ہے نہ اندر جذب ہوتا ہے پانی گرتا ضرور ہے مگر وہ زمین اس پانی کو قبول بھی نہیں کرتی اور جمع بھی نہیں کرتی نہ وہ زمین خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ لوگوں کی منفعت کا باعث ہوتی ہے فرمایا کہ کے دالے کا مثل و منفق حفیظین علم ولم یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ ایک پہلی قسم کے پہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس علم کو سمیٹتے ہیں حاصل کرتے ہیں لطیفوں طلب جن دلوں میں خشیت ہے اللہ کا خوف ہے اس علم کو سمونے کی صلاحیت بھی ہے جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی ہے ان کا وجود بڑا بابرکت ہے اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور کچھ وہ لوگ ہیں من لم یرفا بیدانے کا جس نے اللہ کے علم کے لیے کوشش ہی نہیں کی اپنا سر نہیں اٹھایا یہ جو سر کی تعریر ہے سر نہیں اٹھایا بڑی اس میں حکمتیں اور نختے ہیں سر کے اندر آنکھیں ہیں کان ہیں زبان ہے ان کے اندر آنکھیں ہیں مگر بصیرت نہیں ہے آیات بینات دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کان ہیں مگر بالکل بہر حق سننے کی صلاحیت نہیں ہے زبانیں ہیں مگر نصف اور تلفظ اور کلام کی صلاحیت نہیں ہے ان کے سر ہر کے لیے اٹھتے ہی نہیں نہ ان کے کان استعمال ہوتے ہیں نہ ان کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں نہ ان کے دماغ استعمال ہوتے ہیں نہ ان کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں سم بم بک منگن بہم گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں رجوع کی ان کو توفیق نہیں ملتی کہ اپنی تاریخ زندگی سے باہر نکلیں اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں یہ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ان نشرہ سمبل بک میں تم کیا جانو اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور کون ہے تم کیا جانو تمہارے دماغوں میں گدوں اور کتوں کا خیال ہوگا سارے گندے جانور جنزیروں کا سبروں کا خیال ہوگا یہ سارے گندے جانور غلازت میں رینگنے والے کیڑوں کا خیال ہوگا گندگی کے ڈھیر میں رینگ رہے ہیں سارے گندے جانور اللہ پرماتا نہیں مجھ سے پوچھو میرے نزدیک سب سے گندے جانور کون اسم البکم ندی نلایا کہ وہ لوگ جو علم کے لیے حق کے لیے سر نہیں اٹھاتے گونگے بہرے بن چکے ہیں نہ کوئی تعقل ہے نہ کوئی بصیرت ہے نہ حق کو دیکھنا ہے نہ حق کو سننا ہے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا دنیا دنیا دنیا بھگتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں کوئی دین سے علم سے اور حق سے تعلق نہیں جوڑتے روای کہ تم ہو سکتے ہیں کتے اور خلزیروں کو بندے جانور سمجھتے ہو مگر ہمارے نزیک کتے اور خلزیر ان سے بہتر اور افضل ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے یہ ملک کے گورنر اور وزیر کیوں نہ ہوں کتنے اونچے عہدوں کے مارے کیوں نہ ہوں لیکن اگر حق سے بے بہرہ رہے ہیں تو میں ان سے افضل ہیں سور ان سے افضل ہے یہ تیسری قسم کی زمین بڑی خطرناک اللہ تعالیٰ کی بارش برس رہی ہے انبیاء کی تعلیم عام ہے علماء علم پھیلا رہے ہیں مگر کچھ لوگ نحوس کا شاہکار بنے ہوئے اس علم سے دور ہیں اور اگر علم کی طرف توجہ کرتے بھی ہیں تو علم وحی کی طرف نہیں جس کو کہہ رہے نے ہدایت کہا ہے بلکہ خود ساختہ علم خود ساختہ باتیں حق کے نام پر تمراہی کے سداگر بنے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے علم سے دور ہو رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کا راستہ جدا ہے جو اللہ کا علم ہے اس کا راستہ ایک طرف ہے اور جو اللہ کے علم کے خلاف علم ہے اس کا راستہ دوسری طرف ہے وہی علاحی کہ سنت ایک طرف قائم ہے ان کی سنس دوسری طرف قائم ہے وہی اللہی دائیں طرف جا رہی ہے اور یہ لوگ بائیں طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیوی کے ساتھ حق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں یہ بارش برس رہی ہے موجود ہے کتاب و صدق کی شکل میں یہ نور پھیلا ہوا ہے لیکن لوگوں کی یہ قسمیں جو اس اللہ تعالی کی وحی سے تین میں سے ایک تعلق جوڑے بیٹھے ہیں کچھ لوگ انتہائی کامیاب ہیں جن کی سب ہو اس علم کے ساتھ ہے جن کے دلوں کی زمین انتہائی نرم ہے انتہائی شکوفتہ ہے رسیق القلب ہیں وہ لوگ اور اس بارش کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں اور پھر یہ خزانے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں انبیاء کی وراثت ہے یہ لوگ کامیاب ترین لوگ وہی اتر چکے موجود ہیں اور قیامت تک موجود بلکہ محفوظ ہیں اننا نہلو نفظرم اننا لہو لحاف دور ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے اب تعین ہم کرنا ہے تیر اقسام زمین کی ہمارے سامنے آ گئی ہم کون سی زمین بنے کون سی زمین ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے وہ زمین لوگوں کے لیے مفید ہے جو بڑوں کے مانی پانی پہ سمو لیتی ہے لیکن خود مستفید نہیں ہو پاتی کب اور مقدر المد اللہ انتقول و مالا تھا الحمود اللہ کے نزدیک ناراضگی کی جو سب سے بڑی ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم تو ہو علم کی باتیں بھی کرو لوگوں تک پہنچا بھی دو اور خود قبول نہ کرو بس ایک ہی زمین ہے انتہائی نفع بخش ہے جو نرم ہے پانی کو جذب کرتی ہے اور پودوں اور پھلوں کے ذریعے دنیا کو مستفید کرتی ہے اور خیراب کرتی ہے بس ایسی زمین بن جاؤ اپنے دلوں کی زمین اسی تالم میں ڈھال لو زمین نرم ہو علم کو اپنے اندر سمو لے اور پھر یہ علمی جواہر لوگوں تک منتقل کرے ہدایت کے پیغام کو عام کرے وجائزہ نئی مبارک نئی میں جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کی باعث برکت بن جاؤ اور باعث نفع بن جاؤ ایسے لوگ کامیاب ہیں جن کو اللہ رب رعزت اپنی محبتیں عطا فرمائے گا اپنی رضا عطا فرمائے گا کامیابیاں عطا فرمائے گا اور جنت جنت الفردوز کے فیصلے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کتاب و سنت میں جگہ جگہ یہ وعدے موجود ہیں اللہ پاک ہمیں محنت کی توفیق دے اور اللہ رب العزت اپنے اس وہی کی بارش کے تعلق سے ہمارے دلوں کی زمین کو شاداب کر دے معطر کر دے یہ زمین ایسی نرم ہو جو ہر وقت ہمہ وقت دن رات شب و روز اس وحی کو اپنے اندر سب لینے کی صلاحیت سے مالا مال ہو خود بھی قبول کرے عمل کرے نفع اٹھائے اور لوگوں کے لیے منفعت کا باعث بن جائے بہتیک بے دلّہ صاحب اقول و واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا والان الحمد لله رب العالمين